وعلیکم فجر کی سنتوں کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو بعض لوگ سنت پیچھے ادا کر رہے ہوتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جماعت کھڑی ہوگی تو کوئی نماز نہیں تو یہ کیا وجہ ہے کہ سنتیں پڑھتے رہتے ہیں لوگ بعض اوقات تو میں مسجدوں میں دیکھا سلام بھی پھیر دیتے ہیں لوگ سنتیں پڑھتے ہوتے ہیں تو حضرت اس کے لیے شرعی رہنمائی فرمائیں فجر کی سنتیں عقد المعقدات فرمایا جاتا ہے سنت جو نمازیں ہیں اس میں سب سے زیادہ تاکید جو ہے وہ فجر کی سنتوں کی ہے بعض علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ فجر کی سنتوں کی بھی قضا کر لینی چاہیے اتنی تاکید ہے اس کی حالانکہ سنتوں کی قضا نہیں ہوتی تو فجر کی سنتوں کا یہ جو حکم ہے یہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہی کے فرمان اور ارشاد کے مطابق ہے کہ جب فجر کی جماعت کے لیے آیا جائے اور جماعت شروع ہو چکی ہے اور اگر اسے اعتماد ہے کہ میں اگر سنتیں ادا کروں گا اور قعدہ عقیرہ بھی امام کے ساتھ پالوں گا تو بھی اس پر لازم ہے کہ وہ فجر کی سنتیں کسی آڑ میں سترے کے ساتھ جو ہے ادا کرے اور جماعت کے ساتھ شامل ہو یہ فقری مسئلہ ہے شرعی مسئلہ ہے اور یہ اوتھینٹک مسئلہ ہے دیگر نمازوں میں یہ حکم ضرور ہے کہ سنتیں ادا کرنے کے بجائے جماعت میں شامل ہوا جائے مگر فجر کے سنتوں کے لیے تعقید تاکید ہے کہ پہلے اس کی سنتیں ادا کی جائیں اس کے بعد جماعت میں شامل ہوا جائے و اللہ تعالیٰ عالم